اللہ اور ایمان لانا ہر انسان کا اور دن کا لالچ اور ہوتی ہے اب یہ ایمان کیا چیز ہے کیسے پیدا ہوتا ہے کسے کہا جاتا ہے اس بارے میں بہت سے لوگ گمراہی کا شکار کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف بندہ کلمہ پڑھ لے لاج اللہ کا اقرار کر لیا تو وہ مومن اور مسلم بن جاتا ہے اس کے دل میں اسلام اور ایمان پیدا ہو جاتا ہے جبکہ یہ بات قطعا غلط ہے بالکل غلط ہے کیونکہ مناسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے نہ جھادو نا کا رسول ہم گواہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اچھا جھادو اللہ اللہ صلاح کہا کرتے ہیں سارے منافع کلمہ کلما پڑھتے زبانی انہوں نے یہ قرار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ردم کا اور صرف اقرار نہیں اقرار کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں نماز چھوڑتے نہیں قرآن مجید قربان حمید میں اللہ عب العال نے فرمایا ہے وہ ارا فاغ ارخالہ کے بابو جب یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ بر وقت نماز نہیں ادا کرتے لکھ کر کے جماعت سے پیچھے رہ کے سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں چھوڑتے نہیں نماز اسی طرح صحابہ شراب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی شخص نماز باجمات ماح سے پیچھے نہیں رہتا تھا الا منافق سی نند وہ منافق جس کا نصاب بڑا واضح ہوتا جس کا ننگا منافق جس کے نصاب کا بچے بچے کو پتا ہے وہ بندہ یہ ضرورت کرتا تھا کہ باجمات نماز سے پیچھے رہ جاتا سمال چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں نا منافقوں کے اندر دی اور چھوٹا موٹا منافع وہ بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا بلکہ باجمات سماج آ کے ادا کرتا سرمایا ہوا ان راجولہ نہ یوں ہاں ہاں راجوئی اور یو چلنے کی ہمت نہیں ہے اس کے جا نہیں سکتا دو دو بندوں کے سہارے آدمی کو لایا جاتا اور لا کے اس کو سب سے خراب کیا جاتا باجماز نماز ادا کرتا न کے نماز پڑھنا پڑتی نماز باجماز پڑنی تو مناسب نماز پڑھا کرتے تھے ستافتی دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے اعلان کرتے بڑا بڑا معذ اور خالف مسلم مؤمن لوگوں کا مذاق اڑاتے جو تھوڑا سا مال لے کے آتے پھر میدان جہاد میں مارکا کرنے کے لیے بھی آتے لائٹیں گئی نے رلوے سے واپسی کے کہا تھا نا میں جو خرید جنرل احزو منہ ادال اب واپس جا کے مدینے کے اندر جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گھر ویسے واپس جاتے ہوئے اٹھنے کی بات کریں وہ منافع زبانی قرار کرتا ہے اللہ کی تو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی کا تھا پھر نمازیں بھی پڑھتے زکاف بھی دیتے حج بھی کرتے رمضان کے روبے بھی رکھتے عمل بھی کرتے اسلام والے لیکن پھر بھی وہ مومن نہیں ہے منافق یوں منہ زب لا لینا لا لی کا لا علا ہا اولا ہا ہیں دل میں یقین کوئی نہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے منافق کے منافق منافق مومن اور مسلم کب بنے گا جب دل کے اندر یقین پیدا کر لیں کلمہ تو اس میں پہلے سے پڑا ہوا ہے نمازیں بھی پڑتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے زکات بھی دیتا ہے حج بھی کرتا ہے جہاد بھی کرتا ہے سارے کام کرتا ہے یقین نہیں ہے یقین پیدا ہو گیا نصاف ختم اسلام اور ایمان اس کے دل میں ذمے آپ معلوم ہوا کہ صرف زبانی اقرار کر لینا کلمہ پڑھ لینا لا الہ لاگ اللہ پڑھ لینا اللہ تعالیٰ کی تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوت اور رسالت کا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں اس سے بندہ نہ مسلم بنتا ہے نہ مؤمن بنتا ہے وہ غیر مسلم غیر مؤمن یعنی کافر باقی رہتا ہے پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ دل سے یقین کر لیا جائے تو یہی یہ ایمان ہے بندہ دل سے پکا یقین کر لے اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علام کی رفالت کا آخرت کو مان لے اثر اشر کو بح قادل موت پر ایمان لے آئے ان باتوں کو مان لے قلبی یقین اور تفدید بالقلب کر لے تو مومن ہو جاتا ہے یہ بات بھی درست نہیں کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مدید میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کو اللہ کے دین اسلام کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے جس طرح بندے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بیٹا میرا ہی ہے اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے مانتے تھے کہ یہ حق نبی اور رسول ہے یقین ان کے اندر پورا تھا کامل یقین تھا بلکہ جامع فرمنی کے اندر ایک روایت موجود ہے کو اس کی صحیح نہیں لیکن اس آیت کے مطابق ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے عالم سے مسلمان ہوئے ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اسلام لانے سے پہلے بھی مسلمان ہونے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے پہ, وہ کہنے لگا کہ ہاں ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو جانتے پہچانتے تھے پہ. کہنے لگے بیٹوں سے بھی زیادہ اس کا کہنا ہے بیٹے پر بندے کا پورا یقین اور اعتماد نہیں ہوتا بندہ دسوں کا گھر پہ نہیں ہوتا سفر پہ ہوتا ہے کیا پتا اس کی بیوی نے کوئی زیادہ کر دی ہو اس میں سر اور صبح داخل ہو سکتا ہے لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کے بارے میں اتنا سابق تھا نہیں بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے پہچانتے تھے لیکن اس قدر یقین کے باوجود اللہ نے انہیں اہل کتاب کہا ہے مومن نہیں کہا معلوم ہوا کہ صرف دل کا یقین یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یقین دل میں پیدا ہو جائے تو بندہ مومن یا مسلم نہیں بنتا اسی طرح کوئی بندہ صرف اسلام والے اعمال کرنا شروع کر دے تو تب بھی کسی کھاتے کے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واپ امن تو انہوں نے جتنے بھی دنیا میں رہتے ہوئے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف آگے بڑھیں گے اس کو خاص کی طرح بتا کی طرح ان کے عمال کو اڑا کے رکھتے تھے کسی جان کے کیونکہ دل میں ایمان نہیں تو پھر ایمان ہے کیا اسلام کسے کہتے ہیں نہ اکیلا اقرار ایمان ہے نا اکیلا امل ایمان ہے نا اکیلا یقین ایمان ہے اگر کوئی بندہ زبانی اقرار بھی کر لے جن میں اس کے پختہ یقین بھی ہو کلمہ بھی پڑھ لے اللہ تعالی کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علام کی نبوت پر رسالت کا اقرار کر لے اور یقین بھی اس کا پکا ہو جائے کہ یہ بات برحق ہے اسلام سچا ہے اللہ واحد لا شریک ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں آخرت حساب و کتاب سزا جنت جہنم تقدیر یہ سارا کچھ بر حق ہے یہ سب یقین بھی کر لے زبانی کلمہ بھی پڑھ لے پھر بھی وہ مومن نہیں مومن کب بنے گا جب وہ اس زبانی اثرات دلی یقین کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے تینوں چیزیں اس بندے کے اندر جمع ہو جائیں زبانی اقرار اس کے ساتھ ساتھ دل کا یقین اور اس کے ساتھ ساتھ اغل اللہ ابوالعال دین سورا توبہ میں ساتھ فرماتے ہیں فا ان سادو وہ آسکلاتا وہ آتا اس ذکا فر یہ لوگ کفر و صرف سے صوبہ قائد ہو جائیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں ان تین کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے تو اسلامی برادری کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ لے دل میں پکا یقین کر لے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے حج کرے چاہے نہ کرے زکات دے چاہے نہ دے بانی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے جن میں یقین اس کا پکا ہے اب یہ پکا مومن ہو گیا بالکل غلط بات مومن کب بنے گا جب ساتھ ساتھ عمل بھی کرے زبان سے اقرار بھی کرے دل میں یقین بھی رکھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فا انصاخ ہوں وہ آتاب اس کا لاتا اگر یہ لوگ کفر اور چرم سے توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں پھر ان کا راستہ چھوڑ دو ان کی جان بخش دو ان تینوں کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے تو ان کے خلاف کرواز اٹھاؤ ان کی گردریں اڑاؤ یہی کام کیا سیدنا سیدوبر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں واللہ اللہ کی قصب اللہ بیمن فردا قبئی فلاح سی روز جس بندے نے نماز اور زکات کے درمیان تفریح کی زکات نہیں ادا کرتا اور نماز پڑھ رہا ہے میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ تینوں کام کریں گے تو بچیں گے لیکن ان کی گردنیں مارو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ زکات کے منکر ہو گئے تھے زکات دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا ملکے ہو گئے تھے اس لیے ان کے خلاف سلوار اٹھائی ہے اگر وہ صرف زکات دینا بند کرتے لیکن کہتے ہاں جی زکات فرد ہے دینی چاہیے باری چھٹی ہے جس طرح آج کا ہمارا کاغذی فارمی بنسپتی مسلمان ہے ابھی نماز فرد ہے پڑھنی چاہیے لیکن چھٹی ہو جاتی ہے زکات فرد ہے دینی چاہیے ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں دے نہیں سکتے پروگرام ٹھیک ہے سر رکھنا چاہیے اتنی گرمی میں بڑا مشکل کام ہے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے لیکن صحیح بخاری میں جو الفاظ ابو بکر رضی اللہ تعالی روکے ہیں وہ ان سب کا ناسکا بند کرنے والے فرماتے ہیں اللہ ہی ل مانا را مجھے اللہ کی قسم اون کا ایک بچہ جو یہ نبیر اخلاق السلام کو, کو دیا کرتے تھے اب کی بار ساری زکات انہوں نے دے دی لیکن ایک بچہ اون کا نہ دیا یعنی سو روپیہ زکات بنتی ہے ننانوے روپئے دے دیے دی. ایک روپیہ بھی اگر انہوں نے ادا نہ کیا لم آرام نہیں وہ ایک روکنے کی وجہ سے ایک روپیہ ایک فون کا پچاس نہ دینے کی وجہ سے میں ان کے خلاف کٹال کروں گا چلیے فاروق رضی اللہ کہنے لگے اب بات ہی لوں کلمہ اب لوگوں کے خلاف لڑیں گے ہیں ہاں زکات حق المال زکات مال کا حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکات مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں گی تب تک حسا یق اللہ علیہ وسلم. جب تک وہ اللہ کی توحید ہی میری نمو کو رفالت کی دعا ہی نہیں دیتے کوئی یوقین مستراہ نماز قائم نہیں کرتے زکات ادا نہیں کرتے فہرا فعل ضالگا جب یہ سارے کام کریں گے تو قدآ بیما ہوں وہ پھر یہ اپنے مال اور اپنے خوش محفوظ کر لیں گے اللہ بھی حق اسلام ہاں اگر کسی نے چنا کیا ہے شادی شدہ ہے رجن کیا جائے گا اسی نے قتل کیا ہے کہ ساثر کو قتل کیا جائے گا جو احساب ہوں از اللہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے فکر معلوم ہوا کہ ایمان تین چینوں کے مجموعے کا نام ہے اقرار بل تصدیق اقرار بل اسان تصدیق بل اور عمل بل جوار تین چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام اور ایمان ہے اب لوگوں نے اپنی اپنی تعریفیں اسلام اور ایمان کی کرنا شروع کر رکھی ہیں دروخت اور صحیح تعریف اسلام اور ایمان کی وہی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں شور مارو حدیث ہے حدیث ابراہیم کے نام سے مشہور ہے صحیح بخاری مسلم اور دیگر ساری تقریباً حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے کہ مل اسلام اسلام کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا السلام السلام اللہ, اللہ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو کی دوائی دے میری نبوت اور رسالت کا اقرار کر و تقیم صلاح نماز قائم کر و وہ توسی زکات ادا کر و تصوم رمضان رمضان کے روزے رکھ وہ تو حقل تاری سطح تا رہی صدیرہ اور اگر جاتے رہا ہے تو بیت اللہ کا حج گارا یہ ہے اسلام تو جو بندہ یہ جی سارے کام کرے گا وہ مسلمان بنے گا وومین نہیں بن سکتا وومین بننے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کرنا پڑے گے اگلا سوال انہوں نے کیا ارا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے آپ نے گرمایا المان المینا بلائی وائیکا بھی ہی وہ قوب بھی وسو بھی ہی وہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یوم آخرت پر اچھی بری تقدیر پر اللہ کی ناول شدہ کتابوں فریف رسولوں پر اور جو میں آخرت پر ایمان لائے یہ ایمان ہے اسی طرح صحیح بخاری ہی کے اندر حدیث موجود ہے وقتِ امت ترق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ دن وہاں سے رہے جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو نبی سلام میں آ رہا ہوں ارباہ وانا چار کام کرنے کا حکم دیا چار کام کرنے سے منع کیا بلّہ انہیں اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا ہر تجرا مل ایمان بلّہ وحدہ ہوں اس نے پتا ہے اکیلے اللہ پر ایمان لانا کسے کہا جاتا ہے کہنے لگے اللہ عبا رسول اللہ اور رسول صلی <تزار> اللہ چل جانا آپ نے فرمایا المان ایمان اس کی اس کا نام ہے کہ خوش اللہ تعالیٰ کی تو میری نبوت اور رشادت کی گواہی دو یا کرو نماز قائم کرو بصو زکاط ادا کرو بو رما رمضان رمضان کے روزے رکھو نغم <الْخُمُش> اور جہاد کرو جہاد کر کے جو مارے غنیمت تمہیں ملے اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو یہ پانچ کام کرو یہ ہے ایمان تو کل گیارہ چیزیں ہیں جو کسی بندے کے دل میں جمع ہو جائیں عمل میں آ جائیں تو بندہ مومن بنتا ہے مسلمان بننے کے لیے اسلام کے بنیادی پانچ ارکان تو عید اور اسالت کا اقرار نماز قائم کرنا زکات دینا حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا صرف اتنے کام کر لے تو بندہ مومن ہو گیا مسلمان ہو گیا مومن سب بنے گا جب یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ جہاز کرے مارے قریبت میں سے خون ادا کرے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کسادوں رسولوں نبیوں فریشتوں پر ایمان لائے جو میں عاقرت پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے پھر یہ محمد بنے گا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے یہ بات کی غلط ہے اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جب یوں سمجھ لیں کہ ایمان ہاتھ ہے اور اسلام عام ہے بندہ دشاوقات مسلم ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا لیکن جو آدمی مومن ہوتا ہے وہ مسلم ضرور ہوتا ہے کیونکہ مومن نے اسلام بارے سارے کام کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے پرانے وزیر فرقان وزیر میں بھی اس بات کو وعدے کیا ہے سرمایا تھا کچھ پڑھا اور کہ ہم تو مومن ہو گئے ہیں اللہ تعالی نے قرآن ادا کر دیا سرمایہ پھر ان کو کہ مومن نہیں بنے بڑا کے قوم اسلم ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ورم نا یا کل ایمان کے کلو <قلوبِكُم> ابھی ایمان تمہارے دلوں میں دیر راسخ نہیں ہوا ہاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے آغاز آپ اللہ تمہارے آغاز میں کمی نہیں کرے گا ایمان پھر پیدا ہوگا خلاصہ آج کے درس کا اور موضوع کا یہ نکلا کے ایمان اور اسلام یہ محض کلمہ پڑھ لینے سے محض یقین کر لینے سے محض عمل کر لینے سے پیدا نہیں ہوتا نہ ہی کوئی شخص کلمہ پڑھ کے دل میں یقین رکھے اور عمل نہ کرے وہ بھی مومن اور مسلم نہیں جو بندہ عمل کرے کلمہ بھی پڑھے دل میں یقین نہ ہو وہ بھی محمد یا مسلم نہیں ہے کوئی حخص محمد یا مسلم اس وقت بنے گا جب وہ یہ تینوں کام کرے زبانی فرار کرے دل میں اس کے پختہ یقین ہو اور ہر قانونی اسلام پر عمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کرے اور مالے غنیبت میں سے خمس ادا کرے پھر وہ بندہ مومن اور مسلم پہلوان کا حقدار ہے بدلنا نہیں اس کا زبانی جمع کر کسی کھاتے کا نہیں ہے وہ کفر کی زندگی ہی گزار رہا ہے جب تک وہ یہ سارے کے سارے اعمال نہ کرتے اللہ رب بالعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانوں میں مسلم اور مؤمن بنا کے کما تو پیت ہی اللہ بلّا حال ہی کل تو وہ عید